بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد رب العالمین تمام تاریخ اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا الرحمن بڑا مہربان الرحیم نہایت رحم کرنے والا مالک یوم دین مالک ہے بدلے کے دن کا فیصلے کے دن کا یعنی قیامت کا اییا کا نعبدو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں و عیا کا نستعین اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس دنت المستقیم دکھا ہم کو سیدھا راستہ سراپ اللہ دینا انطا علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا غیر المغوب علََََََََََََََََغيین نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا مغضوب عليم یعنی يہودى اللہ نے ان کے بارے میں کہا صبا بدا بن علا غضب, غضب در غضب اللہ کا كا اور ذالین گمراہ یعنی نصارہ تو اسے یہود یہ و نصارہ مراد ہے لیکن عموم کی وجہ سے وہ تمام تر قومیں جن پر اللہ کا غضب ہوا یا جو گمراہ قومیں تھیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہوتی ہیں کہ ان میں سے کسی کا راستہ نہ دکھا بلکہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے اور انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا الام اللہ دینا علیہم مین نبی ہینا من صدیقین و شہدا او صالحین یعنی کہ انعام یافتہ لوگ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کا گروہ ہے تو یہ انعام یافتہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اچھا یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں کہ بسم اللہ قرآن مجید کی ہر صورت کی پہلی آیت ہے سوائے صورت توبہ کے صورت توبہ کے سوا باقی تمام تر صورتوں کی پہلی آیت ہے بسم اللہ اور جب تک بسم اللہ نہ پڑی جائے وہ صورت مکمل نہیں ہوتی کسی بھی صورت کی مکمل تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں آغاز میں بسم اللہ پڑی جائے الف لام میم الف لام میم معنی اور مفروم اس کا واضح ہے یہ حروف تہجی کے تین لرف ہے الف کا معنی الف لام کا مانا لام میم کا معنی میم حروف تہجی میں یہ حروف شامل اور داخل ہے باقی الف سے لام اور نیم سے یا ان تینوں کے مجموعے سے مراد کیا ہے تفسیر اور تعویر اس کی کیا ہے وہ اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی السلاۃ وسلام کو اللہ تعالی نے بتا دی تھی لیکن آپ نے آگے نہیں بتائی لیکن یہ بات بہت غلط بات ہے حضرت اعشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی السلطل کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا تھا اور آپ نے آگے پہنچایا نہیں وہ بہت بڑا بہتان باندھتا ہے کیونکہ نبی السلام کو حکم ملا تھا کہ جو کچھ بھی آپ کو دیا جائے آپ کو پروئی نازل کی جائے وہ آگے پہنچا دیں تو سب کچھ آگے پہنچا دینا یہ لازمی اور ضروری ہے ظالیغل کتاب و لار یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہداً ہدایت ہے للمتقین پرہیز کے لیے اللہ دینا وہ لوگ یومون بالغیبی جو ایمان لاتے ہیں قیب پر وہ یقینیم السالاتہ اور نماز قائم کرتے ہیں وہ مما رزق نامین اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی دیا ہوا سارے کا سارا خرچہ نہیں کر دیتے بلکہ اس میں سے کچھ بچا کے بھی رکھتے ہیں وین و نبی ماں ام کا اور وہ لوگ جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کی گئی و ما من ذیل قبلک اور اس چیز پر جو سے پہلے نازل کی گئی قبل آخرت اور آخر پر وہ یقین رکھتے ہیں اولا کا علّہ رب و اولا کا یہی <سؤال> لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ پھلا پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں بڑی مشہور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کے لیے فنڈ مانگا تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال پیش کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علام نے آدھا مال دے دیا تو اس پر یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ متقی پرہیزگار لوگوں کی صفت فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے اور ہدایت یافتہ لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے سارے کا سارا خرچ نہیں کرتے تو جو کام پھر حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علوم نے کیا وہ تو پھر غلط ہوا نہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنے گھر میں موجود سارا کچھ لا کے ڈھیر کر دیا تھا جو گھر سے علاوہ تھا وہ تو نہیں دیا چلو گھر سے علاوہ ان کا کچھ بھی نہیں تھا یہ بھی تسلیم کر لیں مان لیں کہ گھر کے اندر تھا جو کچھ بھی ان کے پاس مول و دولت تھی وہ گھر کے اندر ہی تھا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا یہ بھی مان لیں تو پھر بھی درست ہے ان کا عمل ٹھیک ہے کیونکہ جو گھر ہے یہ بھی تو اللہ کے دیے ہوئے میں صحیح ہے گھر تو نہیں لا کے دے دیا اور اسی طرح وہ ان کی ذاتی استعمال کی بنیادی چیزیں مثلاً لباس وغیرہ جو انہوں نے پہنا ہوا تھا کم از کم وہی لگا دو وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہے اور مال کے علاوہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے اولاد بھی اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی ہے بات مال کی چل رہی ہے تو مال بھی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی گھر میں سے جو کچھ آ سکتا تھا, بولا کے جو تھا وہ لا کے نہیں نہیں ر... زبان میں سمجھا جاتا ہے. صرف کھانے پینے والی چیز لیکن عربی زبان میں اس کا یہ معنی نہیں ہے رضو کا معنی ہے عطا اس لیے ہم نے ترجمہ کیا مہاراض نام فیون اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہم تو ریزر صرف کھانے پینے کی چیزوں کو سمجھتے ہیں نا تو یہاں رضو کا معنی عربی زبان میں یہ نہیں ہے. ان اللہ دینہ کا فرو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سوا ان ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اچھا کافروں کو ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہیں دین کی دعوت ہی بندہ نہ دے ایمان تو انہوں نے لانا نہیں پھر ان پہ ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ تو بات یہ ہے کہ پہلی بات ہمیں یہ پتہ نہیں کہ کون کون سے ایسے کافر ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مور لگا دی ہے اور ان کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے اور وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے ہمیں پتہ نہیں وہ کون کون سے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ دعوت پر ایمان لے آئے پھر چلو نہ ایمان لائے پتا بھی چل جائے مثلا اندازہ ہو جائے کہ یہ ایسا غلیظ قسم کا یعنی کہ کافر ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے گا حالات و واقعات اور قرائن و شواہد سے اندازہ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو دعوت دیتے رہنا اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا لیکن کم از کم ہمیں تو فائدہ ہوگا جو دین کی دعوت کا فریضہ ہے وہ ادا ہوگا اس کا جو عجر و ثواب ہے وہ ملے گا یہ سمجھ لینا کہ اس بندے نے اب ماننی نہیں ہے تو اس کو کچھ کہنا ہی ترک کر دینا یہ ٹھیک نہیں کہتے رہے وہ اپنی ہٹ گرمی اور ضد پہ اڑا ہوا ہے غلط کام پہ آپ اچھے کام پہ ضد کر کے ڈٹے رہیں اس کی ضد ہے میں نہ مانوں آپ کی ہند ہونی چاہیے میں نے بتانا ہی بتانا ہے تو دعوت نہیں چلو یہ مخصوص لوگوں لوگوں نہیں سے جو صرف چند لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ ان کے نہیں ہے اصل میں اصول یہ ہے کہ آیت جب تک کسی کے لیے یعنی کہ خاص ہونے کے ذریعے آیت کے اندر ہی موجود نہ نہ ہو تو اس وقت تک اس کو خاص نہیں کیا جا سکتا اب اس کے اندر طور پر کافروں کی بات وہ کہ اس وقت کے چند ایک کافر مراد تھے جن کے, کے بارے میں <سلام> <متحد> دعوت نہیں مطلب ختم اللہ, اللہ نے مہر لگا دی ہے <متحد> ان کے دلوں پر وعلا سمعہم اور ان کی سماعت پر وعلا ابصارہم اب اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ومن سم یقولہ بلّہ آخر اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت والے دن پر وما ہوں ببنین اور وہ مؤمن نہیں ہیں یعنی ظاہر اپنے آپ کو ممن کرتے ہیں لیکن وہ مومن ہے نہیں یعنی منافقوں کا ٹلہ یو خاد امن اللہ اللہ دینہ امنوں یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وماخبہ اللہ انفوسا اور وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں فما عرون اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے فی قلوبہم مراد ان کے دلوں میں بیماری ہے فضادہ اللہ مرادا اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ کر دے گا بیماری میں ولام عذاب علیم ال بیما کان اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ ادا کی تفصیل فلعرب اور جب ان کو کہا جائے کہ زمین میں فساد بپا نہ کرو کالو انخل مسلم ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں اللہ ان بھومل مب خبردار یاد رکھو یہی لوگ فسادی ہیں ولا کلائے شعرون لیکن یہ شعور نہیں رکھتے و ادا کی لل آمینوں کما آمنس اور جب ان کو کہا جائے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں قالو تو کہتے ہیں انمن کما آمن صفہ کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بے لوگ ایمان لائے ہیں اللہ اناصفہ اولا کلّہ علام خبردار یہ لوگ ہی بے ہیں لیکن یہ جانتے نہیں وہ ادا الق اللہ دینہ آمن آمنا اور جب یہ ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے و الا خلو الا شیقینیم اور جب اپنے شیطانوں کی طرف تنہا ہوتے ہیں علیحدہ ہوتے ہیں قالو کہتے ہیں ان نامکم ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں ان نَانخن مستحضیون ہم تو مذاق کرنے والے ہیں اللہ حضی ابیم و فی توغیان یا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو مہلت دیتا ہے وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں اما کہتے ہیں عقل کا اندھا پانی یعنی عقل کے اندھے بنے پھرتے ہیں اولا کلین اشترا غلال طبل ہدا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے فما ربحت جارہ ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی فائدے والی نہیں ہوئی وما کانو محتدین اور نہیں ہیں یہ ہدایت پانے والے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ لَدِسْتَوْ قَدَ نَعْرَا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو جلایا فَلَمَّا عَوَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جب اس نے اپنے ارد گرد کو اپنے ماحول کو روشن کیا زَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللہ تعالی لے گیا ان کے نور کو بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے او یا آسمان سے بارش کی طرح فی ہی ظلمات اس میں اندھیرے ہیں و اور کڑک ہے و بر اور بجلی ہے یہ جلون فی آدانی من منصوفی حضر الموت وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں چیختے ہوئے موت کے ڈر سے اللہ تم بالکافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے یہ منافقوں کی اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ منافق ہوتے تو متردد ہے نہ ادھر کے نہ ادھر کے وہ جس طرح آگ کسی نے جلائی ہوئی ہو تھوڑی سی روشنی ہو تو وہ چلتا ہے جب چلنے لگتا ہے تو آگے پھر اس کے اندھیرا آ جائے وہ نہ آگے کا نہ پیچھے کا یا بادل چمک رہا ہو تو بجلی کی چمک میں چلتا ہے اور اس کے بعد پھر رک جاتا ہے یہی حساب کتاب منافق کا ہے وہ تھوڑا سا دو چار قدم مسلمانوں کے ساتھ چلتا ہے پھر اس کو پریشانی لاحق ہو جاتی یکاد البرق یخت و ہوں قریب ہے کہ بجلی ان كی بصارت كو اچك لے ك الماعہ اوا علام مشوفی جب بھی وہ ان كے لیے روشنی كرتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں و اضا عضلامہ علیہم كام ہوں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں و ل شاہ اللہ و آبسارہم اور اگر اللہ تعالی چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت کو لے جائے ان اللہ علا کلش ان قدیر یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یا یو الناس عبیدرب اللہ خالہ کا لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم بنو پرہیزگارا بنو شاہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا والسماء سما آ اور آسمان کو چھت وہ انضل ابن سما اما آ اور آسمان سے اس نے پانی نازل کیا تو اخراجہ بھی منت سمارا تیرف تو اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالا فلاں تجارہ اندازہ تو تم اللہ کے لیے ہم نہ بناؤ وہ ان تم تمون حالانکہ تم جانتے ہو یعنی پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کا کوئی نہیں پھر بھی اللہ کے شریک بناتے ہیں یہ مشرقین مکہ یہ بھی جانتے مانتے تھے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اس بات کا اقراف انہیں بھی تھا اگے ا جائے گا قران مجید میں بھی اللہ تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ہے وہ مانتے تھے کہ آسمان سے بارش برسانا مشکل میں نجات دینا یہ سارے کام اللہ کے ہیں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے شریک ہیں وئن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا اور اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی اپنے بندے پر جو ہم نے نادل کیا ہے اس میں سے کسی بھی چیز میں شک ہے ف تم صورت متھلی ہی تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ و دلو شہادا کم مند اور اللہ کے سوا اپنے سارے معاونین کو بلا لو ان کم تم اگر تم سچے ہو فعلم تَفْعَلُوا اس تفعلو اگر تم نے نہیں کیا اور ہرگز کر بھی نہ سکو گے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وقول النَّاسُ وجارہ تو اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں وہ عدت الکافرین وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے تو یہ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ایتو کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ کافر ہیں کیونکہ کہا ہے وہ عدت لل اور تذکرہ شک کرنے والوں کا ہے دو کرے جندری سنجھے جندری سنجھے اصل میں جن لوگوں سے اول خطاب ہوتا ہے ان کا نام لیا جاتا ہے یہ کلام کا اسلوب ہے اسی طرح جب عورتیں مرد اکٹھے ہوں اور سب کو خطاب کرنا ہو پھر بھی جو لفظ ہے وہ مذکر کا بولا جاتا ہے یہ کلام کے اسلوب ہے آمن و عامر الصالحات اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک سال عمل کیے انَََ الحم جنات تجریب ان تختی حل انہار کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں کلّما رضیق منحا بن حماراتن رزقا جب کبھی بھی وہ اس میں پھلوں کا رزق دیے جائیں گے کالو تو وہ کہیں گے حاض اللہ دی رزق نام قبل یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا وہ اتو بھی ہی متشاب ہا اور وہ ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے والمفی ہا ازواج متحرا اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاک دامن و حمفی ہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی کہ یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو جنت میں پھل دیے جائیں گے وہ دنیا والے پھلوں کے ساتھ ملتے جلتے یا پھر دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ انہیں جنت میں ہی پہلے ایک مرتبہ پھال دیے جائیں گے پھر دوبارہ دیے جائیں گے دیکھنے کو وہ ایک ہی جیسے سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن ان کے ذائقے میں فرق ہوگا ان اللہی و مثالم ماں و عید و کہا اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا مچھر کی ہو یا اس سے ادنا فامالذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربہم تو وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے وہ امالذین کافروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کرتا ہے یغلوا به كثيرا ويهدی به كثيرا بہت زیادہ کو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے اور بہت زیادہ کو ہدایت دیتا ہے پیمایوں دل بھی ہی للفاصقین اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے اور کسی کو نہیں یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وحی کی وجہ سے جو تو ہوتے ہیں مومن لوگ انہیں ہدایت ملتی ہے خداً للمستقین متقی پرہیزگار بندہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا اس کو ہدایت ملتی ہے اور جو ہوتا ہے فاسق رب کا باغی نافرمان وہ گمراہ ہو جاتا ہے کچھ بیچارے اس عید کو دلیل بناتے ہیں کہتے دیکھو جی قرآن پڑھنے کی وجہ سے بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں لہذا قرآن پڑھنے کے لیے پہلے ساٹھ علوم چاہیے کوئی پچاس علوم پڑھواتا ہے کوئی سولہ اور کوئی بارہ یہ مختلف لوگوں پر کی زبانوں پر مختلف بات ہے کہ اتنے علوم بندے نے پہلے پڑھے ہوں پھر قرآن پڑھے تو قرآن کی سمجھ آئے گی لگنہ بندہ گمراہ ہو جائے گا یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے اصول اور طریقہ کار کیا ہے کہ جو فاسق ہے وہ گمراہ ہوگا اور جو متقی ہے اس نے علوم پڑھے ہیں چاہے نہیں پڑھے وہ گمراہ نہیں ہوگا اس کو یہ کتاب ہدایت دے گی کئی علوم پڑھے ہوئے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہاحمان رحمان ارش پر مستوی ہے ایک لونڈی کو اس کا مالک لے کر نبیر اسلام کے پاس آیا کہ جی میں اسے عذاب کرنا چاہتا ہوں آپ نے سے پوچھا این اللہ اللہ کہیں اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہتی ہے پھرا آسمانوں نے تو نبی علیہ اسلام نے فرمایا اس کو آزاد کر دے یہ مومنہ ہے یعنی اوپر آسمانوں میں عرش کے اوپر اللہ کے ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ کیا ہے ایمان نبی علیہ السلام نے ایسے بندے کی ایمان کی گواہی دی ہے اچھا اب بہت بڑا طبقہ وہ طبقہ جو لوگوں کو کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے اور ترجمہ پڑھنے کے لیے پہلے اتنے علم ہونے چاہیے ان کا اپنا عقیدہ خراب ہے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر کیا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے ہر چیز سے بڑا ہے آسمانوں سے بھی پھر بڑا ہوا نا عرش اللہ عرش سے بھی بڑا ہے اکبر جو ہے سب سے بڑا تو چونکہ اللہ سب سے بڑا ہے تو بڑی چیز چھوٹی چیز میں پوری نہیں آتی لہذا اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہو سکتا اللہ نے قرآن میں کہا میں عرش پر ہوں قرآن کی بات نہیں مانی بلکہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اللہ عرش پر نہیں اچھا پھر کدھر ہے نیچے ہے کہتے نہیں دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بھی نہیں کیونکہ ایک جہد ہے نا سمت مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے یہ سمتیں اچھے ان کو شس جہاد کہتے ہیں تو یہ بھی کیونکہ اللہ کی نسبت چھوٹی ہے لہذا اللہ کسی سمت میں پورا نہیں آ سکتا تو کہتے ہیں اللہ تعالی کے لیے جہت ثابت نہیں کرتے یہ لفظ بولتے ہیں ہم اللہ کے لیے جہت ثابت نہیں کرتے اچھا مجھے بتاؤ جو نہ اوپر وہ نہ نیچے نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ وہ ہوتا ہے جس چیز کا وجود ہے وہ کسی نہ کسی طرف تو ہوگی نا یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کرتے نتیجتاً اللہ کے وجود کا انکار ہوتا ہے اور جو عوام ہیں ان کا عقیدہ کیا جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے یہ بھی عجیب چیچو کا مربع ہے علماء کا عقیدہ اللہ کہیں بھی نہیں اور اسی طبقے کی عوام کا عقیدہ اللہ ہر جگہ ہے ہر چیز میں ہے عجیب مجموعہ ازداد ہے یہ تو اپنے آپ کو بڑے فن خوان بڑے علوم کے بیر سمجھنے والے اور بڑے بڑے علوم پڑھاتے ہیں اپنے مدارس میں لیکن عقیدہ یہ ہے اور گبراہ ہوئے بیٹھے ہیں یعنی علوم کے پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی ہدایت ملتی ہے تقوے کے ساتھ پہزگاری اللہ سے ڈر کے اللہ کی مان لو اللہ نے جو کہہ دیا کہ میں عرش پر ہوں تو مان لو کہ اللہ عرش پہ ہے مانتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے دماغ میں بات سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے نہیں آتی پھر بھی ٹھیک ہے اور جو یہ بات ہے نا کہ چھوٹی جگہ پر بڑی چیز نہیں آ سکتی یہ بھی غلط ہے اب تو یہ گاڑیاں دوسری چلنے لگ دی ہیں پہلے وہ پیک اپ چلتی ہوتی تھی وہ بھری ہوتی تھی پیک اپ اور جناب جو چڑھنے والے ہیں وہ چڑھ جاتے ہیں بس پکڑنے کے لیے ڈنڈے پر تھوڑی سی جگہ اور پاؤں رکھنے کے لیے بس ایک چپا جگہ چاہیے اتنی ہی جگہ پہ اڑ کے بندہ چلا جاتا ہے اور بندہ کتنا بڑا ہے تھوڑی سی جگہ لے کر گاڑی کے اوپر چلو وہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں اب بیٹھتے ہیں نا وہ پیڑی وہ کتنی سی ہوتی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن پورا بندہ اس پہ بیٹھا ہوتا ہے تو یعنی کہ بہت ساری چھوٹی جگہوں پر چھوٹی چیزوں پر بڑی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندے سے بڑی کوئی چیز ہو تو بندہ وہاں سما سکتا ہے تو بندہ اپنے سے چھوٹی جگہ پر سما سکتا ہے تو اللہ رب العالمین تو پھر بللہ مسل اللہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے بے نیاز بے پرواہ ہے ہاں قریب ہونا ایک قلیحدہ وصف ہے اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا ایک علیحدہ صفت ہے اسی طرح اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں میں پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہوں یہ معیت اور ساتھ ہونا یہ ایک علیحدہ وصف ہے اللہ کا علم علیحدہ صفت ہے اصل میں اللہ نے کہا اول اول اول آخر اول ظاہر اول ہوں اللہ تعالیٰ اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اب جو ظاہر ہو وہ اور پوشیدہ ہوتا ہے اقل نہیں مانتی جو پیچھے ہے جو پیچھے نہیں وہ پیچھے لین لگتی तो جائے گی لیکن ایک ہی بندہ ایک ہی بندہ بےک وقت آگے بھی ہو پیچھے بھی ہو یعنی مخلوق میں یہ چیز ممکن نہیں ہے لیکن خالق میں ممکن ہے اللہ تعالیٰ دور ہونے کے باوجود قریب ہے جدا ہونے کے باوجود ساتھ ہے اول ہونے کے باوجود آخر ہے ظاہر ہونے کے باوجود مخفی اور پوشیدہ باتیں یعنی کہ یہ اللہ تعالی کی صفات ہیں اس نے کہا تھا کہ خرد کے راستے سے جب ان کو نکلے ڈھونڈنے منزل ای سے وہ و گما پر آ گئے کہ خرد اور عقل کے راستے سے جب اللہ کی پہچان کرنا شروع کریں گے نا اللہ کی صفات کو سمجھنا شروع کریں گے پھر یقین ختم ہو جائے گا اب گمانی رہ جائے گا اللہ, اللہ بعد قدونتی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں وہ ایک طامنامہ امر اللہ بھیا اور جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو توڑ دیتے ہیں وہ یفتیدونہ کل عرب اور زمین میں فساد بھی پا کرتے ہیں اولائقہ ملخاسرون یہی لوگ فسارہ پانے والے ہیں کئی فتک فرونہ بللہ وکم تم امواتا تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے فاحیاکم پس نے تم کو زندہ کیا تم ویمیتکم پھر وہ تم کو مارے گا تم ویفیدکم پھر تم کو زندہ کرے گا تم ویفیدکم پھر تم کو پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہ اللہ خلا قلع کو مافل عبدال اللہ و ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کچھ مستوائل السماء پھر آسمان کا اس نے قصب کیا سماوات تو اس نے ان کو سات آسمان برابر کیے وہ ابیفالشین علیم اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے